عبس سورہ عبس مکی ہے اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلا لفظ آبس ہے یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کا نام السفرہ اور الساخہ بھی آیا ہے زمانہ نزول یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے ابن مرد اور بےحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورہ آبس مکہ میں نازل ہوئی تھی ابن مردوہ نے ابن زبیر سے بھی یہی روایت کی ہے